قل اے محبوب آپ فرمائیے لاجیدی ما یا علیہ محرمن علی آپ فرمائیے کہ مجھ پر جو وہی کی جاتی ہے اس وہی میں میں صرف ان چیزوں کو حرام پاتا ہوں اللہ یقون مئی تتن یا تو وہ مردار ہو تو مردار ہمارے نزدیک حرام ہے او دمن یا بہتا خون قرآن مجید فوقان حمید کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں بعض مقامات پر صرف خون کا ذکر ہے اور اس مقام پر ہے دمن اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ پچھلی آیتوں کی تفسیر ہے کہ جہاں بھی خون کو حرام قرار دیا گیا اس سے مراد بہتا خون ہے جو رگوں میں دوڑتا ہے اب دیکھیں کلیجی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی خون کا مجموعہ ہے اسی طرح تلی یہ بھی خون کا مجموعہ ہے لیکن یہ چونکہ بہتر خون نہیں ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حلال قرار دیا اسی طرح جو خون رگ کا نہ ہو گوش کے اندر پایا جاتا ہے گوش کی جب بوٹیاں کی جاتی ہیں تو اس وقت کوئی رگ نظر نہیں آتی لیکن جب دھونے کے بعد اچھی طرح صاف کرنے کے باوجود جب قیمہ کرتے ہیں تو گوشت کے اندر سے خون نکلتا ہے یہ خون پاک ہے یہ ناپاک نہیں ہے اسی طرح مچھلی کے اندر جو خون ہے وہ بھی بہتا نہیں ہے تو مچھلی کا خون بھی پاک ہے ذمہ نرس کروں کہ مکی مچھر کھٹمل یہ وہ جانور ہیں یہ جو کیڑے ہیں جن کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا اگر کپڑے پر ان کا خون لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہے او لکھنا خنزیر یا خنزیر کا گوشت یہاں پر گوشت کا ذکر ہے اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ گوشت ہی کھاتے تھے مگر حکم یہ ہے کہ خنزیر کی ہر چیز ناپاک ہے اور حرام ہے اس کے بال بھی ناپاک ہیں اس کی کھال بھی ناپاک ہے اس کی ہڈی اس کی چربی وہ پورے کا پورا نجس ہے اس بات کی رہنمائی آیت کریمہ کے اگلے حصے سے ہوتی ہے فعین نہ گندگی ہے جیسے گوبر ہوتا ہے گوبر اور اس طرح کی چیزیں اسے رج کہتے ہیں تو خنزیر کو رجس کہا گیا اور رجس جو ہوتا ہے وہ نجس العین ہوتا ہے پورے کا پورا ناپاک ہوتا ہے آو یا وہ جانور حرام ہے جو نافرمانی فرمانی کا جانور ہو اوہر اللہ ذبا کے وقت غیر اللہ کا نام اس پر لیا جائے جیسے مشرقین عرب بسم اللہ تی کہتے لات اور عزا اور مناط بتوں کے نام پر جانور اس طرح ذبح کرتے کہ ذبح کے وقت ان بتوں کا نام لیتے فمانت غیروں والا آ دن اور جو کوئی مجبور ہو بھوک و پیاس سے مر رہا ہو تو وہ جان بچانے کے لیے اگر کھا لے تو اس پر کوئی گنا نہیں غیر باغن وہ باغی نہ ہو ولا عادن اور سرکشی کرنے والا نہ ہو مفسرین نے فرمایا غیر باغن سے مراد یہ ہے کہ بھوک و پیاس سے اگر وہ مر رہا ہو جان بچانے کے لیے کوئی حرام چیز کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہ ہو تو وہ حرام چیز جب کھائے گا تو غیرہ باغن کی تفسیر مفسرین نے یہ بیان کی کہ وہ دل سے نہیں کھائے گا خواہش اور طلب سے نہیں کھائے گا بلکہ وہ صرف اپنی جان بچانے کی نیت سے کھائے گا ولا عادن کی تفصیل یہ بیان فرمائی کہ ولا عادن سے مراد یہ ہے کہ سرکشی نہیں کرے گا ضرورت سے زائد نہیں کھائے گا اگر دو نیوالوں میں جان بچ سکتی ہے تو تیسرا نیوالا کھانا اس کے لیے حرام ہوگا فعین نا غفور و پس بے شک آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے کل نہ وفر اور یہودیوں پر توریت کے ماننے والوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا ری غفر اس جانور کو کہتے ہیں جس میں کھر نہیں ہوتا پنجا ہو یا انگلیاں ہوں تو اسے زی غفر کہتے ہیں جیسے اونٹ ہے اس میں کھر نہیں ہے اسی طرح بطخ ہے مرغی ہے اسی طرح شتر مرغ ہے تو یہودیوں پر ہر وہ جانور اور ہر وہ پرندہ حرام تھا کہ جس کے اندر پنجا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ ہر پرندے کے اندر پنجا تو موجود ہوتا ہے تو اس طرح ان پر ہر پرندہ حرام تھا اور ہر وہ جانور حرام تھا جس میں کھر نہ ہو وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ تو گائے بیل بکریمبا یہ جانور ان پر حلال تھے مگر ان جانوروں کی بھی چربی ان پر حرام تھی وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ گائے اور بکری میں سے حرمنا ہم نے حرام کیا عَلَيْهِمْ شخو ان یہودیوں پر تو کے ماننے والوں پر ان جانوروں کی چربی شحومہما چربی کو کہتے ہیں علامہ مو روہما مگر بعض چربیاں جائز تھیں ان میں سے ایک فرمایا وہ چربی ان کے لیے حلال تھی کہ جو بکری اور گائے کی پیچھ پر ہو اول ہوا یا وہ چربی حلال تھی کہ جو آپ سے ملی ہوئی ہو او مختلا یا وہ چربی حلال تھی جو عظم یعنی ہڈی سے ملی ہوئی ہو ان تین چربیوں کے علاوہ گائے اور بکری وغیرہ کی چربیاں توریت کے ماننے والوں پر بھی حرام تھی اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو ذکر کیوں کیا گیا تو مفسرین نے بیان کیا کہ یہودی یہ ادراز کرتے تھے کہ جو چیزیں حرام ہیں آپ اسے حلال کہتے ہیں اور وہ ان چیزوں کا ذکر کرتے اور پھر وہ اعتراض کرتے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے جب دین سے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو یہ چیزیں حرام تھیں تو اس کا رد چوتھے پارے کے شروع میں بھی کیا گیا اور یہاں بھی کیا گیا وہ رد یہ ہے کہ یہ چیزیں نہ تو ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھیں نہ آپ کی اولاد پر حرام تھیں تو کے ماننے والوں پر یہ چیزیں حرام کی گئیں اس وجہ سے کا جزائی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں سزا دی تو یہ فی نفسی ہی تو حلال تھیں چیزیں لیکن یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے جو حضرت موسا علیہ سلاط وسلام کے سامنے اس اوم نے سرکشیاں کی تو ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ چیزیں بطور سزا حرام کی گئیں وہ ان سعودی قور اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں یہ ہماری بات بالکل درست ہے ف ان کر کا پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں فر رب کم و رحمتی پھر وہاں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسط والی رحمت والا ہے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے وہ ہماری مدد فرمائے گا اور تمہارے جھٹلانے سے ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا بَأْسُهُ عَنِ قومل الْمُجْرِمِينَ اور اس کا عذاب مجرم قوم سے گناگار قوم سے نہیں ٹل سکتا یعنی جو ظالم ہیں گناگار ہیں وہ جب عذاب ان پر دے گا ان کی پکڑ فرمائے گا تو کوئی انہیں ٹال نہیں سکے گا سیقون اشرک لو شاہ اللہ اشرکنا قریب مشرقین کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اولا آبا اور ہمارے آباؤ و اجداد بھی شرک نہ کرتے والا ہر رم نام اور ہم کسی چیز کو حرام نہ قرار دیتے ان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مشرقین جو یہ کلام کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیبی خبر ہے ابھی انہوں نے کہا نہیں تھا قرآن نے پہلے ہی بیان کر دیا اور پھر انہوں نے یہ کہا دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم شرک کر رہے ہیں ہمارے آبا و اجداد نے شرک کیا اور ہم نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے نوزال کیونکہ اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم کر ہی نہ سکتے یہ کانسیپٹ ان کا تھا مسلمانوں کو یہ نظریہ نہیں رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اس نے دنیا کو دار العمل بنایا اور ایک طرح سے لوگوں کو اختیار دیا وہ اچھائی اور برائی کا انتخاب خود کریں اگر اللہ تعالی چاہتا تو انسان کو پتھر کی طرح مجبور بنا دیتا وہ کچھ نہ کر سکتا مگر اللہ تعالی نے اسے اختیار دیا وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے یا جہنم کا راستہ اختیار کرے لیکن اس سے کوئی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی راضی ہے اللہ تعالی راضی تو انہی لوگوں سے ہے کہ جو جنت کا راستہ اختیار کرتے ہیں کدالی کا اسی طرح زب من قبل ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے سنا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا اس عذاب سے مراد یا تو موت ہے یا پھر وہ عذابات ہیں وہ سیلاب طوفان زلزلے ہیں جن سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئیں کل اے محبوب آپ فرمائیے ہل ان علم کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کوئی دلیل ہے فتوخ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ ان تب ونا۔ تم تو صرف گمان اور خیال کی پیروی کرتے ہو اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہو وہ ان انتم علّہ تخ اور تم تو صرف اندازے مارتے ہو تخمین لگاتے ہو تمہارے پاس کوئی دلیل اور علم نہیں ہے قل اے محبوب آ فرمائیے بالغی کے لیے حجت بالغ ہے واضح دلیل ہے اور اسی کا حکم دلائل کے مطابق ہے اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے فل شاہدا کم اجمائین پس اگر وہ چاہتا ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا لیکن وہ صورت کیا ہوتی کہ تمہیں مجبور بنا دیا جاتا لیکن انسان کو ایک طرح کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ جنت اختیار کرے تو اپنے اختیار سے اگر جہنم کی راہ پکڑے تو اپنی مرضی سے قل اے محبو آپ فرمائیے حلوم شوہادا اکم الدین اے محبوب آپ فرمائیے بلاؤ اپنے گواہوں کو جو یہ گواہی دیں بے شک اللہ نے اس کو حرام کیا ہے یہ اس لیے فرمایا گیا تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ بغیر کسی دلیل کے اپنی طرف سے حلال کو حرام کہتے ہیں کیونکہ اگر کوئی آ کر گواہی بھی دے اور جھوٹ بول دے کہ ہاں اللہ نے حرام کیا ہے تو اس سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اللہ کے کلام کو تم نے کہاں سنا فعیم شہید اگر وہ گواہی جھوٹی دے بیٹھے فلاں معروم پھر تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان کی گواہی کو رد کر دینا کہ جھوٹ بولتے ہیں آیاتی نہ اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا لا یؤمنون آخر اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ یا دلون اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر والے ٹھہراتے ہیں مد مقابل ٹھہراتے ہیں اور شرک کرتے ہیں کریمہ میں آخر میں یہ فرمایا گیا کہ کافروں اور مشرکوں کی خواہشات پر نہ چلا جائے شریعت کی پابندی کی جائے اس رکو میں جہاں بہت ساری باتیں بیان کی گئیں وہاں یہ بات بھی ہم نے سنی کہ انسان اگر برائی کرے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے تو وہ کافروں اور مشرکوں والے کام کرتا ہے کہ انہوں نے شرک کیا اور کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے انسان کو جو سوچ قرآن مجید فقان حمید نے دی وہ یہ دی کہ اگر نیکی ہو جائے تو یہ کہا جائے میرا کوئی کمال نہیں یہ میرے رب کا فضل ہے اور کوئی برا کام ہو جائے تو اسے اپنے نفس کا قصور سمجھا جائے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے